والسلام نبی اللہ وعلا نور, اللہ عقید نور مجسم شافع بنی آدم ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ہزار مرتبہ روزانہ مجھ پر درود پڑا وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ جنت میں دیکھ لے صلو على الحبيب صلى الله تعالی على محمد صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي یا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ عز وجل کم از کم سال میں ایک مرتبہ یہاں پر حاضری کا شرف ملتا ہے اس فقیر کو بے شک اس کا انتظار رہتا ہے اس لیے کہ آپ حضرات کی جو دین سے محبت ہے اور جو دین کی فہم ہے جس انداز سے آپ بیان کو اور دینی باتوں کو سنتے ہیں اور آپ حضرات کے عقیدے کی پختگی اور عقیدے کا حسن الحمد للہ زبل اس فقیر کو بہت پسند ہے اور اسی بنیاد پر کیونکہ یہ دینی معاملہ ہے دینی رشتہ ہے اسی بنیاد پر الحمدللہ عزوجل مجھے آپ سب سے محبت ہے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے جو اس کی دینی محبت ہے اس کا اظہار کر دیا کریں الحمد للہ مجھے آپ سب سے دین کی وجہ سے محبت ہے آپ کے حسن عقیدگی کی وجہ سے محبت ہے اور جو دین سیکھنے کا آپ میں شوق ہے اس کی وجہ سے محبت ہے الحمدللہ مجھے اس مسجد سے محبت ہے یہ اہل سنت و کی جامع مسجد ہے اس مسجد کی انتظامیہ سے محبت ہے اس لیے کہ وہ لوگ اس مسجد کو چلاتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں تو جو جو جس طرح سے عقیدہ اہل سنت والجماعت کی خدمت کر رہا ہے ہمیں ان سب سے محبت ہے اور ہر سنی مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے عقیدے ہمارے اعمال ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اہل سنت والجماعت کے جو بھی ان کو مضبوط کرتا ہے ہم اس کو مضبوط کریں ہم اس سے محبت کریں آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے جمع ہوئے اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو منائی جاتی ہیں خوشی منائی جاتی ہے غم بھی منایا جاتا ہے تو یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا منایا جانا اس کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا خوشی کا موقع آیا تو خوشی کا اظہار کیا غم کا موقع آیا تو غم کا اظہار کیا تو اس اظہار کو منانا کہتے ہیں بھائی خوشی منا رہا ہے غم منا رہا ہے یعنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے یا غم کا اظہار کر رہا ہے تو یہ انسان کی زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بعض وجوہات کی بنا پر وہ غمگین ہو جاتا ہے اور بعض وجوہات کی بنا پر اس کو خوشی ملتی ہے خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اس کو دکھ پہنچتا ہے تو دکھ کا اظہار کرتا ہے خوشی بندے کو اس وقت ملتی ہے جب اسے کوئی نعمت ملے جب اسے کوئی راحت ملے جب اس کی کوئی مشکل دور ہو جائے تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور جب اس پر مصیبت آن پڑے اس پہ بیماری آ جائے اس کا کوئی محبوب شخص دنیا سے چلا جائے اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے کوئی عزو ضائع ہو جائے تو اس وقت بندے کو غمی ہوتی ہے اور وہ ناخوش ہوتا ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ہم کو ملی ہے اور ہم اس نعمت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ نعمت کا اظہار جس کو خوشی منانا کہتے ہیں اس کا اصول قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ اما بن اعمت یو اپنے رب کی نعمت پر خوشی مناؤ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں ثواب سے کیسے نوازتا ہے حالانکہ کوئی اچھی چیز یا نعمت ملنے پر خوشی منانا تو یہ ایک فطری بات ہے کافر کو بھی خوشی ملے اگر نعمت ملے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے لیکن قربان جائیے اللہ تعالی کے کرم پر کہ اہل ایمان پر اس فطری خوشی پر بھی ثواب عطا فرما دیا کہ تمہیں بچہ ملے اب بچہ ملے تو کس کو خوشی نہیں ہوتی بچہ ملے تو کیا صرف مسلمان کو خوشی ہوتی ہے کیا بچہ ملنے پر کافر کو خوشی نہیں ہوتی حالانکہ خوشی تو کافر کو بھی ہوتی ہے خوشی مسلمان کو بھی ہوتی ہے کیونکہ اولاد کا ملنا یہ فطرتن خوشی لاتا ہے لیکن جب مسلمان نے خوشی کا اظہار کیا تو اس نے آیت کریمہ پہ عمل کیا اس کو اس کا ثواب مل گیا اور پھر جو خوشیاں ہمارے پاس ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس نعمت کا فائدہ ہمیں ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا ہم خوش ہوئے اور روز روز تو اس کی پیدائش نہیں ہوتی جب روز روز اس کی پیدائش نہیں ہوتی تو روز روز وہی خوشی واپس نہیں آتی سال میں ایک مرتبہ اس کی سالگرہ منا کر اس خوشی کو یاد کرتے ہیں جب وہ ہم کو خوشی ملی جب وہ پیدا ہوا تھا تو سالگرہ منانے میں شرائن قباہت نہیں ہے کیونکہ شریعت جس چیز کو منع نہ کرے ہم اپنی طرف سے اس کو منع نہیں کر سکتے ہاں اگر اس میں کوئی شریک خرابی ہو کوئی شریک قباہت ہو تو اس پر تنقید کی جائے گی یہ ایک شریعت کا اصول ہے الاسل و فل اشیا سب چیزوں میں اصلاً عباحت ہوتی ہے ہاں اگر اس کے خلاف دلیل شریف پائی جائے تو پھر کوئی چیز ناجائز یا مکرو یا مکرو تحریمی یا حرام ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی چیز کے خلاف دلیل شریح نہ ہو تو وہ جائز ہوتی ہے یہ بڑا سیدھا سادہ آسان قاعدہ کلیہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں تو بہت ساری الجھنیں انشاء اللہ دور ہو جائے گی شادی ہوئی ہمیں خوشی ملی اس خوشی کے اظہار کے لیے ولیمہ ہوا بچہ ملا اس کی خوشی کے اظہار کے لیے عقیقہ ہوا تو یہ خوشیاں آتی رہتی ہیں تھوڑا وقت رہتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جس کا فائدہ ہمیں ہر لمحے ملتا رہتا ہے کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ اس کا اس نعمت کا فائدہ ہم کو نہ ملتا یہ جو ہم ہر لمحے سانس لیتے ہیں یہ سانس بھی اسی نعمت کا صدقہ ہے تو گویا ہر لمحے ہر سانس میں ہم کو نئی نعمت ملتی ہم کو نئی خوشی ملتی ہے لہذا اس خوشی کا اظہار یعنی اس خوشی کا منانا تو ہم کو ہر لمحے میں چاہیے ہم نماز میں ہوں تو اس خوشی کو منائیں ہم کھانا کھا رہے ہوں تو اس خوشی کو منائیں ہم زندہ ہیں تو اس خوشی کو منائیں ہم سانسے لے رہے ہیں تو اس خوشی کو منائیں جہاں ہو جس حالت میں ہو اور جو جو بھی نعمت رب تعالیٰ کی ہم کو نصیب ہو رہی ہے وہ اسی جانے نعمت کا صدقہ ہے وہ اسی روحے نعمت کا صدقہ ہے لہٰذا یہ جو سال میں ایک آد مرتبہ ہم ملاد منا لیتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اب یقین کریں یہ تو بہت ہی کم ہے اس نعمت کے شاعن شان تو یہ بات ہے کہ ہم ہر روز ہر دن ہر رات ہر لمحے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا کریں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں ہمارے کچھ موضوع ہوتے ہیں اور وہ موضوع بڑے خاص ہوتے ہیں ملاز النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اور تعریف کسی حوالے سے بھی ہو حضور کی ذات پہ بات ہو حضور کی صفات پہ بات ہو آپ کی تعلیمات پہ بات ہو آپ کی سنتوں پہ بات ہو آپ کی گھریلو زندگی پہ بات ہو آپ کی باہر کی زندگی پہ بات ہو آپ کے بچپنے پہ بات ہو آپ کی جوانی پہ بات ہو آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے پر گفتگو ہو جس حوالے سے بھی سرکار کی ذات کے متعلق گفتگو ہوگی وہی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہوگا تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ میلاد سے مراد تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر گفتگو ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ ہر عنوان جس کا تعلق ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع ہے تو آج انشاءاللہ شاء ہم ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی ویسے تو سارا قرآن کریم ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے اگر آپ کہیں کہ قرآن میں تو توحید بھی ہے تو توحید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کیسے بنی تو ہم یہ کہیں گے کہ توحید وہی معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ جو سرکار کی زبان سے نکلے جو ایکسپلینیشن توحید کی حضور ہم کو دے دیں وہی توحید ہے اور جو کوئی توحید کا معنی اپنی طرف سے بنا کے لے آئے وہ توحید نہیں ہے تو اگر ہم توحید کی بات بھی کریں تو ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اس میں نظر آتی ہے اس لیے اللہ تعالی فرماتا ہے اپنے محبوب سے قل ہو اللہ احد اے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کا ایک ہونا اس کی توحید ہے لیکن اے پیارے وہ توحید والی بات ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں توحید تو ہے ہی اللہ تو ایک ہے ہی لیکن اس کے بارے میں توحید کا جو تصور و عقیدہ ہے وہ وہی معتبر ہوگا جو زبان مصطفیٰ سے نکلے گا اگر آپ متشابہات قرآن کو لے لیں تو متشابہات ہات قرآن تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے آپ نے نعت کیسے نکال لی تو ہم کہیں گے کہ متشابہات میں بھی نعت ہے کیونکہ متشابہات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ راز کی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان میں ہیں اللہ اور اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواص غلاموں میں سے جس پر کرم فرما دیں اور کچھ عطا فرما دیں تو یہ سرکار کا کرم ہے ورنہ جہاں تک تعلق ہے متشاب ہاتھ کے علم کا تو وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے تو اس میں بھی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہم کو نصیب ہو گئی اقام شریعہ کی بات کریں نماز روزے کی بات کریں تو اس میں بھی ناط مصطفیٰ ہے کیونکہ تمام احکام شرعیہ محبوب کی اداؤں کا نام ہے جو سرکار نے کر دیا وہی حکم شرح ہو گیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کما رہے تو مونی اسلی نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اگر تم نے نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ایسا بنا لیا جو میری اداؤں کے مطابق نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی شرح ایسی متعین کر لی جو میری تعلیمات سے تعلق نہیں رکھتی تو وہ عبادت نہیں ہے عبادت ادائے مصطفیٰ کا نام ہے تو اگر سے براہ راست اس میں نعت کا کوئی لفظ نہ بھی ہو تو بھی اس کے اندر نعت مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے اگر آپ پہلے انبیاء یا پہلی امتوں کے واقعات قرآن کریم میں پڑھتے ہیں قصے پڑھتے ہیں تو براہ راست تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کو نہیں ملتا لیکن وہ قصے یا واقعات وہ انبیاء کے ذکر اس لیے ہیں کہ اے اہل ایمان اے اہل فرت ان قصوں کو پڑھو ان انبیاء کے احوال کو پڑھو اور پھر میرے محبوب کو دیکھو ان کی عظمتوں کو دیکھو ان کی شانوں کو دیکھو تقابل کرو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے جو محبوب ہیں وہ سب کے امام ہیں تو اس میں بھی ہم کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ملی تو ہمارا جو دعویٰ ہے کہ سارا قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے الحمد للہ اس دعوے کی کچھ دلیلیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی اور الحمد للہ اگر کوئی شخص کوئی خاص آیت لے کے آئے اور یہ کہے کہ مجھے اس میں نعت نہیں ملتی تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل علمائے اہل سنت اس میں بھی نعت ڈھونڈ کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے تو یہ دعوی بڑا سچا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا لیکن یہ جو آیا کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی خصوصی نعت ہے تو اس آیا کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند امور پر غور کرنا ہے کہ رفعت کے معنی کیا ہیں رب تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی رفعت یعنی بلندی کی بات کی ہے تو رفعت کے معنی کیا ہیں اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ رب تعالیٰ نے رفعت کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا کہ ہم نے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں لکا یہ جو لفظ ہے نا لکا آپ کے لیے یہ کیوں بڑھایا گیا یعنی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ وارفانہ ذکر اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی لیکن بات یہاں پہ نہیں روکی بلکہ لفظ لکا بیچ میں آیا تو اس کا مطلب یہ بنا کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا تو اس میں بڑے خاص معنی ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے تو جہاں تک رفعت کا تعلق ہے رفعت کہتے ہیں بلندی کو تو وارفانا کا ذکر اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا تو رفعت کا معنی ہے بلندی اب اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں انشاءاللہ عزوجل میں پیش کروں گا دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے بادشاہ آئے وزیر آئے بڑے بڑے طاقتور آئے دولت مند آئے ایسے ایسے لوگ جنہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی تو دنیا والوں کی نظروں میں ہیرو بن گئے لوگ ان کی قدریں کرنے لگے تو شروع سے لے کے اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے لیکن وہ لوگ جو مشہور ہوئے جن کو عزت ملی جن کا نام بلند ہوا وہ سارے کے سارے زمین پر تھے اور ان کا ذکر بھی زمین پر تھا اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ ان کا ذکر زمین پر بھی ہے اور عرش پر بھی ہے جنت میں بھی ہے اور جہاں جہاں خدا کی مخلوق ہے وہاں وہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں تعلیم دینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اور آکا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا الوم کیا جانے خسربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا سلام سرکار دالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کی ایک مثال ہے تو سرکار دالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کا تقابل نہیں کر سکتے ہاتھ پاؤں سے آنکھ زیادہ کام کرتی ہے ہاتھ پاؤں آپ کے جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں تک یہ کام کرتے ہیں لیکن آنکھ آپ کی بہت دور پہنچ رہی ہے میں یہاں بیٹھا ہوا اس دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن میری آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے تو آنکھ کی پہنچ ہاتھ پاؤں کی پہنچ سے زیادہ ہے اور آنکھ سے زیادہ کان کی قوت ہے کہ آنکھ تو صرف آگے سے دیکھتی ہے کان آگے سے بھی سنتا ہے پیچھے سے بھی سنتا ہے دائیں سے بھی سنتا ہے بائیں سے بھی سنتا ہے اور کان سے زیادہ خیال کی طاقت ہے کہ جہاں خیال پہنچتا ہے وہاں نہ ہاتھ پہنچتے ہیں نہ پاؤں پہنچتے ہیں نہ آنکھ پہنچتی ہے نہ کان پہنچتے ہیں ابھی آپ یہاں بیٹھے آپ کا خیال آپ کو مدینے شریف لے گیا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا خیال آپ کو بغداد شریف لے گیا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا خیال آپ کو اجمیر شریف لے گیا اللہ کرے کہ ہم اچھے خیالوں میں رہیں تو یہ تو خیال کی طاقت ہے لیکن شاعر کا خیال عام خیالوں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے خیال کی بلندیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جہاں تک ان کا خیال پہنچتا ہے وہاں عام آدمی کا خیال نہیں پہنچتا تو آپ یقین فرمائیں کہ جہاں خیال شاعر کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے رفاط مصطفیٰ شروع ہوتی اس لیے دنیا جہان سب سے بڑے مداح رسول حضرت م. حسان ثابت رضی الان. اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یوں ارض کیا کہ ما ان مدہ تو محمدم بے مکالتی ولاکم مدہ تو بے میں اپنے مقالات سے اپنے الفاظ سے اپنی شاعری سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و مداح نہیں کرتا بلکہ ان کی وجہ سے اپنی شاعری اپنے لفظوں کی تعریف کرتا ہوں وہ کیسے کہ جب میں ان کے بارے میں لکھتا ہوں تو میری شاعری کی ویلیو بڑھ جاتی ہے جب میں ان کے بارے میں لکھتا ہوں تو میری شاعری کی قدریں بڑھ جاتی ہیں تو گویا کہ ان کا نام استعمال کر کے میں اپنی شاعری کی تعریف کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں تو یہ بلندی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اور حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ بھی ہے کلمہ نماز اذان خطبہ جہاں رب تالا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے تو جو یہ کہے یا یہ سوچے کہ ان کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں کوئی ایک ایسی نماز پڑھ کے تو دکھائے کہ جس میں مستعفی کا خیال نہ آئے اس لیے کہ جب سرکار نے فرمایا کہ سلو کما رہی تو مونی وسلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو تکبیر تحریمہ کرو تو یہ نیت کرو کہ میں وہ تکبیر تحریمہ کر رہا ہوں اس طریقے سے کر رہا ہوں جس طریقے سے میرے مصطفیٰ نے کی ہے جب قیام کرو تو یہ نیت کرو کہ میں اسی طرح قیام کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے قیام فرمایا جب رکوع و سجدہ کرو تشہد پڑھو تو اسی نیت سے پڑھو کہ میں رکوع و سجدہ ہو تشہد وہی کر رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے مجھ کو سکھایا ہے اور جب السلام علیکہ نبیوں کہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار کا خیال دائے دا کیونکہ آپ ان کی بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں اور پھر جس کو سلام بھیجنا نماز میں واجب ہے تشہد پڑھنا نماز میں واجب ہے کہ نہیں ہے تشہد کا ایک ایک لفظ واجب ہے ایک ایک حرف واجب ہے تو گویا مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام بھیجنا نماز میں واجب ہے تو جس پر سلام بھیجنا واجب ہے تو اس کے بارے میں تو خیال کرنا واجب ہو گیا تو جس کے بارے میں خیال کرنا نماز میں واجب ہوا اس کا خیال آنے سے نماز فاصل کیسے ہوگی الحمدللہ جہاں دیکھیے وہاں ذکر مستفیٰ ہے تو سرکار کا ذکر کبھی نہیں مٹے گا رب تعالیٰ نے خود اتنا بلند فرما دیا کہ کوئی جتنی کوشش کرے سرکار کا ذکر نہیں مٹے گا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے دوسری بات جو اس میں ہے نا وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے رفعت کو اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ ہم نے آپ کو آپ کے ذکر کو بلند کیا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور سے رفعت نہیں ملی بلکہ جس جس کو اس جہان میں رفعت ملی وہ ہمارے آقا کی بدولت ملی سرکار دالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہفتے کے دن نہیں ہوئی اتوار کے دن نہیں ہوئی جمعے کے دن نہیں ہوئی اس لیے کہ ہفتہ یہودیوں کے یہاں عظمت والا دن ہے اتوار عیسائیوں کے یہاں عظمت والا دن ہے جمعہ مسلمانوں کے یہاں عظمت والا دن ہے اگر میرے آقا ہفتہ و اتوار و جمعہ میں سے کسی دن میں پیدا ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا وہ تو اس لیے بڑے ہیں کہ بڑے دن میں پیدا ہوئے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے جو کہ بڑا دن نہیں تھا لیکن سرکار کی ولادت کی برکت سے وہ دن بھی بڑا ہو گیا اور اردو دان اتنے سمجھدار نکلے کہ انہوں نے اس دن کا نام بھی پیر رکھ دیا اس لیے کہ پیر مریدوں میں بڑا ہوتا ہے گویا کہ یہ وہ دن ہے جو سارے دنوں کا پیر ہے تو سوار کو سبحان اللہ مدینے کے بارہ چاند لگ گئے کیونکہ سرکار نے جنم فرمایا جس کو عظمت ملتی ہے سرکار کے صدقے سے ملتی سرکار کی ولادت ہوئی بقت المکرمہ میں اے لوگوں اگر آپ کو اچھی اچھی جگہ دیکھنی ہیں سینریاں دیکھنی ہیں تو پھر پیرس جاؤ لندن جاؤ ساؤتھ افریقہ آؤ کیپ ٹاؤن جاؤ یہ وہ مشہور مشہور جگہیں ہیں جہاں لوگ سائٹ سیئنگ کے لیے آتے ہیں خوبصورتیاں دیکھنے کے لیے آتے سینرییاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں آبشاریں دیکھنے کے لیے آتے ہیں وائلڈ لائف دیکھنے کے لیے آتے ہیں مکے میں یہ سب کچھ نہیں ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس نیت سے مکے میں نہ جائے کہ چلو جا کے سیر بھی کر لوں گا سمندر بھی دیکھ لوں گا میں وہاں پر آبشاریں بھی دیکھ لوں گا میں وہاں کی سینریاں بھی دیکھ لوں گا اور جا رہا ہوں تو ساتھ میں عمرہ بھی کر لوں گا ساتھ میں حج بھی کر لوں گا تو رب تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ نہیں وہاں جاؤ تو ایک نیت سے جاؤ کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی وہ مستفیٰ کا جائے پیدائش ہے وہاں پہ کعبہ ہے جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کے طور پر انتخاب فرمایا ہے اس لیے جاؤ اور پھر رب ربطالہ نے اپنی حکمت کے تحت یہ فیصلہ فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا مزار شریف مکے میں نہ ہو بلکہ مدینے میں ہو مکے میں نہیں رہنے دیا مدی بھیج دی اپنے محبوب ہجرت کروا دی تاکہ آپ کا روزہ اقدس وہاں بنے ورنہ کیا ہوتا کہ کئی حاجی ایسے ہوتے جو حج کرنے جاتے ہیں تو یہ سوچتے کہ آیا تو حج کی نیت سے ہوں تو اب جب میں ہوں یہاں پر تو ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بھی ہے وہاں بھی حاضری دے لوں نہیں وہاں حج کرنے جاؤ مدینے کے لیے الگ سفر کرو وہاں کی نیت بھی الگ کرو تاکہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت سب پر ظاہر ہو جائے اور پھر اس کا تو طریقہ ہی کچھ اور ہے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم کو عاشقوں کا طریقہ سمجھا دیا کہ حج پہ جانے والوں یہ مت کہتے پھرو کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں بلکہ یہ کہو کہ ہم مدینے جا رہے ہیں مدینے کے صدقے میں ہمیں حج بھی نصیب ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ان کے توفیل ان کے توفیل رب نے حج بھی کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے تو اصل تو نیت اس پاک در میں حاضری دینے کی ہے جب وہاں پر تھے تو ان کے صدقے میں رب تالا نے حج پہ بھی بیچ دیا تو ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم حج پہ گئے تھے اور حج کے صدقے میں روزہ مبارک کی زیارت ہو گئی یہ عاشقوں کی سوچ نہیں ہے عاشقوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم روزہ مبارک پہ گئے تھے اور سرکار کے صدقے میں رب نے ہم کو حج بھی کرا دیا عمرہ بھی کرا دیا سبحان اللہ اسی سوچ کو فالو کرتے ہوئے امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری نے حج سفر کو ایک بڑا خوبصورت نام دے دیا حج سفر کا نام دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کیا ہے بتائیے چل مدینہ تو جو حج کو جاتے ہیں وہ ایک نام استعمال کرتے ہیں ہاں بھائی آپ کا چل مدینہ ہو گیا آپ چل مدینے کے سفر پر ہیں تو الحمد للہ جل یہ عشق کی باتیں تو ہمیں بھی ایسی ایسی نیتیں کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ جب کبھی رب تعالی نے ہم کو موقع دیا حج یا عمرے کا ہم نیت یہی کریں گے کہ ہم مدینے پاک جا رہے ہم مدینے کے صدقے میں حج بھی کر کے آئیں گے مدینے کے صدقے میں عمرہ بھی کر کے آئیں گے مدینے کے صدقے میں آب زم زم کے جام بھی پیئیں گے مدینے کے صدقے میں مقامی ابراہیم کی زیارت بھی کریں گے نوافل بھی گے صفا مربا میں دوڑ بھی لگائیں گے مینا میں بھی جائیں گے عرفات میں بھی جائیں گے لیکن یہ مان کے جائیں گے کہ یہ سارے کا سارا ہمارے حضور کا صدقہ ہے تو الحمدللہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اصل رفعت اصل بلندی ہمارے آکائے دو صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ کعبہ جو قبلہ بنا تو کعبہ بھی تو یہ جو آیا کریمہ ہے قد نا تکلبا وجہ کفما فلن کا قبل تن یہ جو تردا ہے نا تر والی صفت سے معلوم ہوا کہ کعبہ کا قبلہ ہونا رضائے محبوب کے لیے ہے اور یہ مسلحت تھی تحویل قبلہ میں ورنا اول ہی سے شروع سے ہی اللہ تعالی کعبہ کو قبلہ بنا دیتا جب کعبے کو قبلہ تو بنانا ہی تھا یہ اس کی مرضی میں تھا اس کے فیصلے میں تھا ہی یہ بات لیکن اس, کا, اس کو قبلہ بنایا جب مستفیٰ کی مرضی ہوئی تاکہ اس کے قبلہ بن جانے سے رفعت مصطفیٰ سب پر ثابت ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی سب پر ظاہر ہو جائے اے کعبہ کی قدر کرنے والوں اے کعبہ کی طرف نمازیں پڑھنے والو منہ کر کے نمازیں پڑھنے والو اے کعبہ کی شان بیان کرنے والو جب کعبہ کا تصور آئے تو ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اے کعبہ تو اس لیے بلند ہوا کہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں اپنے لیے قبلہ چن لیا تو یہ ساری بلندیاں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کعبے کے بھی کعبہ ہیں جیسے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجی او شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کے ناز بھی اٹھاتا ہے تو یہ اس ناز کا اظہار ہے کیوں گا یا اللہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے دیکھیے مومن کو ہر جگہ ہی فائدہ ہے بچہ گر گیا لوگ روتے ہیں نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا دوسروں کا نقصان ہوگا مومن کا نقصان نہیں اور یہ جو بخشش کا سبب ہے سبحان اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روخ اقدس ایک بار اسلامی بہنوں کی طرف ہو گیا اگر کسی کا ایک بچہ بچپن میں فوت ہو گیا ہو سرکار نے فرمایا وہ ایک بچہ اس کو جنت میں لے جائے گا تو ایک خاتون اٹھی ہیں اس نے سوال کیا کہ جس کا کوئی بھی بچہ نہ مرا ہو بچپن میں اس کا کیا ہوگا سرکار نے فرمایا اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا مقبول میں مجھے ہوتا تجھے اے ایر بے